شیخ حفض اللہ سے یہ ہے کہ آج تک اور بہت زمانے سے یہ مسئلہ علماء اور عوام کے درمیان چل رہا ہے کہ عوام کے پیچھے سور فاتحہ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے زہری میں پڑھیں گے سرری میں نہیں جہری میں نہیں پڑھیں گے سرری میں پڑھیں گے یہ مسئلہ شہر سے گزارش ہے کہ واضح فرمائے الحمد وحدہ واشد اللہ ود اللہ شریق واشد اللہ, اللہ محمد رسول حضرت مولانا تمیم تمیم ناپ کا نا تمیم صاحب ایک ایسے مسئلے کو پوچھ رہے ہیں جس کے جواب سے تھکان محسوس ہوتی ہے کیونکہ حدیث اب تک سور فاتح کے مسئلے سے عہدہ برا نہیں ہو سکے تو جب خود نہیں ہو تو دوسروں کیا کرو گے دوسروں کو کون اس میں ہے سور فاتح کے مسئلے پر جتنے میں غور کرتا ہوں اتنے میرے پاس ایک نئے نئے نقطے نکلتے ہیں اور افسود کے سو مخالف ہے تب بات بنے بہت سارے لوگ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی چاہے آپ سرنے میں ہوں چاہے میں ہوں منفرد ہوں یا امام کے پیچھے ہو آپ نے فرمایا کل سلاطن لمتو کرافیہ فاطف القتاب خداجن خداجن خداجن غیر و تمام مخدج اونٹنی کے یا حیوان کے اس بچے کہتے ہیں جس کو حیوان نے وقت سے پہلے اپنے پیٹ سے پھینک دیا وقت سے پہلے پھینک دے پر دے جانے پر بچہ بچتا نہیں مر جاتا جس, جس آیت میں ہے نہیں جس, جس رکاط میں شریفاتیں نہیں پڑھی گئی وہ نماز باطل ہے اگر کسی ایک رکعت میں چھوٹ گئی تو اس رکاط کو دوہرانا پڑے گا یعنی کہ پوری نماز ختم ہو گئی ایک رکات میں آپ بھول گئے تو اس رکاط کو آپ کو دوہرا دینا بہت سے لوگ فائدہ کریں قرآن فستے وان ستو لالقم یہ سب سے بڑی ان کی دلیل ہے اصل میں یہاں پر آزش علماء اور غیر علماء کے جب علماء ہم لوگ پاتے ہیں تب تھوڑا سے مشین زیادہ تیز چلتی ہیں کیونکہ بہت چیز میں ہم لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ ان لوگ کو خطاب کریں کہ عوام کو کریں اور جلسہ تو آپ لوگ عوام ہی کرتے ہیں لیکن شاید ہم سے سارے لوگ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں قرآن میں ایک سو چودہ ہیں اور قاعدہ ہے کہ عام اور خاص میں تاڑ نہیں ہوتا عام سے خاص نکالنے کے بعد پھر عام پر عمل کیا جاتا ہے کہیں حدیث میں نہیں لکھا ہے کسی قرآن میں کہ جب سور فاتحہ پڑھی جائے تو خاموش رہو قرآن جب پڑھا جائے تو خاموش رہو قرآن یہاں سے شروع ہو کر یہاں ختم ہوتا ہے اور سورے فاتحہ صرف اتنا ہے اور عام کا خاص تعارف یہ اسلامی مزاج کے بالکل خلاف ہو یعنی سور فاتحہ کے علاوہ جب کوئی چیز پڑھی جائے تو وہاں پر تم خاموش رہو کیونکہ ایک سو چودہ صورتیں ہیں سور فاتحہ کا خاص حکم ہے اور میں آگے بڑھ کر بولنا چاہتا ہوں اگر اس کو مان بھی لیا جائے کہ اللہ کا حکم کہ جب سورفا جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو خاموشی سے سنو اگر اس کو مان لیا جائے کہ عام ہے تو یہ امر ہے یعنی سنو اور امر وجوب کے لیے ہوتا ہے واجب کے ترک پر انسان گنہگار ہوتا ہے لیکن اس کی عبادت باطل نہیں ہوتی اور قاعدہ یہ ہے کہ اگر واجب میں اور رکن میں اختلاف ہو تو رکن کو واجب پر مقدم کیا جاتا ہے سور فاتحہ میں یہ ہے سور فاتحہ نہیں پڑھو گے تو نماز نہیں ہوگی معلومات کہ سور فاتحہ نماز کا رکن ہے اگر آپ نے مخالفت کی قرآن پڑھنے کے وقت آپ نے سور فاتحہ پڑھا تو اگر مخالفت مان بھی لی جائے تو آپ نے رکن پر عقل کر کے واجب کی مخالفت کی ہے واجب کی مخالفت کی ہے اور بہرات امر نہیں میں تعرض ہو تو نہیں کو مقدم کیا جاتا ہے حضر اور باہت میں تعرض ہو تو حضر کو مقدم کیا جاتا ہے رکن واجب میں اختلاف ہو تو رکن کے چھوڑنے سے نماز باطل ہو جائے گی واجب کے چھوڑنے سے آپ گنگار ہوں گے لیکن نماز نہیں باطل ہوگی آپ کی اور یہاں پر گناہگار بھی نہیں ہوں گے کیوں آپ نے واجب کو اس لیے چھوڑا ہے تاکہ رک نہ چھوٹنے پائے تاکہ رک نہ چھوٹنے پائے ہم شیخ البانی سے بڑے بہت ماننے والے سے ہم مولانا اسماعیل محبدس گجار والا کے ہم بےحد شیدا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے ہم مقلد ہیں ہمارا آدمی کی کتاب پر نقطہ رکھ دیتے ہیں بعض جگہوں پر کہتے ہیں اگر یہاں ایسے نہیں ایسے لکھ گیا ہوتا بہت اچھا ہوتا اس لیے ہماری خواہش سے ہمیں موقع ملے تو شیخ الوانی کتاب سلاد ال تراوی کو ہم پھر سے اپنے اپنے قلم سے چھپوا اس کو کیونکہ بعض جگہ پر حدیث شیخ کو اس لفظ میں لکھنا چاہیے تھا تو لوگوں کی دیوار گر گئی ہوتی اور شیخ نے وہی لفظ لکھ دیا جس سے اہل باطل نے دلیل ہوئی اور اس لفظ کو ہٹا دینے کے بعد حدیث صحیح ہوتی لیکن اب موقع کبھی ملے میں نے کہا نا میں اخلاق میں نرم ہوں طلبا اگر میں چھوڑ دوں دروازہ تو مجھے سعودی عرب کے زنر مجھ سے اتنے ان کو الفت ہے کہتے ہیں ہم لوگ آپ سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں بعد آئیں گے ان کو یاد دوں گا کہ مسجد سے دروازے تک بس اتنا پور سکبا چلے جانا تو دروازہ کھول دوں تو میں نہ پڑھنے نہیں سکتا جامعہ ہندوستان کی ادھر سے جانتے امام معمولی جگہ نہیں ہے کل سے ہم لوگوں کو بالکل کھٹ جانا پڑھائی اعلان آ گیا کہ سوموار کو اجتماع بھی ہوگا مجلس کا اب وہ مجلس ہفتہ واری چلتی پڑھائی لکھائی یہ کام وہ کام یہ لکھ कर لاؤ وہ لکھ کے دو تو موقع نہیں ملتا <coughs> کہاں سے بات چلی تھی میں نے گھما دیا شیخ البانی ہاں شیخ البانی نے کہا ہے کہ جہری میں نہیں پڑھنا چاہیے یہی شیخ الاسلام بنتمیا کا بھی ہے شاید شیخ کو انہی چیزوں سے دھوکہ ہو گیا اور میرا خیال شیخ نے عبدالحی لکھنوی کی کتاب بھی پڑھ لی لیکن شیخ کو علامہ عبد مبارک پوری کتاب نہیں ملی تحق کلام کیونکہ وہ اردو سے عربی میں ہوئی جب شیخ بوڑھے ہو گئے جب شیخ کتابیں سب لکھ چکے سور فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی میں نے کہا ہے امر نہیں میں تعرض ہو تو نہیں کو مقدم کیا جاتا ہے رکن حضر اور میں تعرض ہو تو حضر کو بہتر مقدم کیا جاتا ہے واجب اور رکن دونوں میں سے آپ کس کو چھوڑے کس کو پکڑیں اگر تعرض ہو رخ ان کو پکڑے رخ ان کے چھوڑنے سے نماز باطل ہوتی ہے اور واجب کو چھوڑنے سے آپ صرف گنہگار ہوتے ہیں صرف ایسٹ گنہگار ہوتے ہیں قرآن فستمول واسطول رحمون آج سنت پر عمل نہیں آج لوگوں کو اپنی خوش الحانی کی اہمیت ہے اعوذ باللہ من بسم اللہ الرحمان الرح الحمد للہ الرحمن الرحیم مالکین آواز تو بہت اچھی لیکن سنت کے خلاف ہے ہر آیت پر رکنا سنت الحمد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اس وقفے میں ہر آدمی امام کے پیچھے پڑھ سکتا ہے اور قاعدہ ہمارا تو لاجب الا بھی فو واجب جب واجب کے پورا ہونے کے لیے کوئی چیز درکار ہو تو وہ چیز بھی واجب ہوتی ہے تو سنت تو ہے لیکن یہ سنت اس زمانے کی مخالفت اختلاف میں واجب ہے اس لیے ہم بھی ہم بھی بہت خوش الہان آدمی تھے پڑھتے تھے قرآن تو مونا داؤد راج صاحب نے کہا بیٹے میرے ہاتھ میں کچھ کو امامت کی امامتی دے دیتا کیونکہ بہت اچھی آواز تھی میری میں نظر بھی بہت اچھی پڑھتا تھا جلسے سے میں غالب آتے تھے ہم کے لوگ پہنچتے تھا مولاتی الرحمان نائنسا وغیرہ تو سارے مدرسوں کے لڑکے سب ہوا کہ اب دریا بادی آ اب کسی چلے گی نہیں لوگوں کے سامنے لیکن سنت رسول کا جب سے غلبہ ہوا مثلا ہم جب صورت الغاشیا پڑھتے تو کیسے نہیں نہیں اب فلاں نہیں ہو رہا بھی سے پہلے کیا ہے ذرا بھی ایک ساتھ پڑھتا تھا اب باقاعدہ محراب پر کھڑے ہو کر کے اور اچھا لگتا تھا کہ ہم بہت اچھا پڑھ رہے ہیں جانتے ہیں اکثر امام اسی میں جائے ان کو اپنی آواز پسند آئے تھے ریاض میں ایک لڑکے ڈھاگاتے ہوئے کہا شرط ہے دو لاؤڈ اسپیکر لگنے چاہیے جو میرے منہ کے سامنے ہو اور میں وہ فون کھولوں گا یعنی اس کو اچھا لگ رہا ہے چاہیے ماں چھوڑو چاہے جو بھی ہو تو چاہیے کہ آج ای کو اس طرح سے نماز پڑھانی چاہیے تاکہ جو ان کے پیچھے ہیں سخت میں اپنی اس کو پڑھتے رہ اور اگر امام میں نہیں سنتا آپ کے, تو آپ اس کی بھی نہ سنو اپنا پڑھو وہ پڑھے آپ اپنا پڑھو سنیں وہ آپ کے نہ سنیں تو آپ اس کی بھی نہ سنو آپ اس کے پیچھے سور فادا پڑھ لیا کرو کہیں بھی نہیں ہے کہ جب سور فادیہ پڑھی جائے تو خاموش رہو بلکہ سور فادیہ کے بحر نماز نہیں ہوتی چاہے جہری ہو چاہے سرری ہو یہ ایک شاخسانہ ہے جس کے بارے میں لوگ لوگوں کو چپ کرتے ہیں اور بیچارے خاموش ہو جاتے ہیں آج اللہ نے میرے پہ الہام کیا ہے مطلب بہت پہلے کیا لیکن آج بتا رہا ہوں اس اسام کو کہ قرآن جب پڑھا جائے تو چپ رہو یہ آرڈر ہے امر اور امر ہوتا وہ جوب کے لیے اور تاریخ واجب گنہگار ہے جیسی نماز میں آپ نے کسی واجب کو چھوڑ دیا تو آپ گنہگار ہیں یہ نہیں کہ نماز آپ کی باطل ہو گئی لیکن رکر چھوڑ دو تو نماز باطل ہو گئی رکن چھوڑ دو مثلاً تشود اول کو کوئی جان ڈو کے چھوڑ کھڑا ہو گیا تو اس کی نماز باطل نہیں ہے وہ گنہگار ہے کہ اس نے تشود کیوں نہیں پڑھا کیوں تشود واجب نہیں بر... فرد نہیں بلکہ واجب ہے یعنی سم... رک نہیں بلکہ واجب ہے اسی لیے سیدے سے اس کا جبر ہو جاتا ہے لیکن کوئی تشود اخیر چھوڑ دے تو اس کی نماز باطل ہو گئی کچھ ایک, ایک سجدہ چھوڑ دے دن باطل ہو گئی یعنی وہ رکعت باطل ہو گئی سورہ فاتحہ رکن قرآن پڑھنے کو خاموش ہونا واجب امام صاحب ہم کو موقع نہیں دے رہے ہیں اس لیے ہم کو رکن پڑھنا ہے واجب کا گنا وہ پائیں گے ہم نہیں پائیں گے جواب جی. سے مطالب شیخ, شیخ. شیخ. شیخ. شیخ. شیخ. شیخ. شیخ. شیخ. شیخ خلوانی نے کہا کہ شرف فاتح کو ظاہر میں نماز میں نہیں پڑھنا چاہیے مگر ہم نے اس پر مقدمے میں لکھا بھی شیخ ہاں اور خائش کے شیخ سے جو ملاقات ہوئی تھی ہماری ان کے گھر کے بات کرتے لیکن شیخ اس حالت میں تھی کہ ان سے بحث کرنا صحیح نہیں تھا وہ بہت بڑا آدمی تھا بیماری کی حالت میں منافع سے ہمارا منافع آسان نہیں ہوتا جو کہ اس بات سوتی ہمارے فتح بادشاہ کے سامنے ذکر کیے گئے تو شیخ ہنسنے لگے ہنسے کہا کہ مجھے معلوم تمہارے شیخ جہاں سے چل رہے ہیں جہاں سے چل رہے ہیں شیخ محترم نے ذکر کیا کہ امام کو سنت کے مطابق اطلاع کرنی چاہیے سور فاتحہ پڑھنی چاہیے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم شیخ خلبان رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیفہ کے دوسری جلد میں چوبیس نمبر صفح یا اس طرح سے ہے شیخ سے پہلے بھی میں نے مدینہ شریف میں ذکر کیا تھا کہ وہاں پر ایک آ... ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی ایک حدیث ہے کہ لل امام ستال امام کے دو سکتے ہیں ایک جو ہے تقبیر تحریمہ کے بعد اور ایک سور فاتحہ پڑھ لینے کے بعد شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ یہ حدیث مرفوان ثابت نہیں ہے یہ موقوف ہے ابو سلما پر اس کے حاشیے میں لکھتے ہیں شیخ آج بھی وہ چیز موجود میں نے دیکھا ہے لائبریری میں موجود ہے کہ شیخ نے لکھا کہ اگر تیرات فاتحہ کے درمیان آیتوں کے درمیان اگر اسے وقفہ ملتا ہے سکتات ملتے ہیں تو اس میں سور فاتحہ پڑھ لے اور اس کے بعد لکھا فخ ہا فائن نہ یہ لفظ حاشی شیخ کی غلطیاں غلطیوں میں سے شیخ نے کہا ہے کہ سور فاتحہ کا جہری نواز میں پڑھنا منسوخ ہے تو منسوخ پر عمل حرام ہے اس لیے اگر امام مر جائے تب بھی نہیں پڑھنا چاہیے آپ کو بتا میں سختی کی بات کر رہا ہوں کہ امام مر جائے وہ چپ نہیں وہ مر جائے تب بھی نہیں پڑھنا جب منسوخ ہے تو کیوں پڑھیں گے یہ شیخ کے مزلات میں سے ضلع میں سے اصل امام کے دو سخت ہیں یہ حدیث ضعیف ہے امام کے دو سبتے ہیں وہ دوسرے دو سب ہیں ایک تو ہے اللہ اکبر کے بعد جس میں آپ دعائیں فراہ پڑتے ہیں اور ایک وہ سب تک جو اللہ حکبر سے پہلے رکو کے یہ دونوں سبیں ثابت ہیں اسی لیے میں نے بھی جدل کا راج اختیار نہیں کیا قرآن میں ہے فیدا پتل قرآن فستمول و انست ہوں کے خلاف نہیں ہے حضرت واران کا اللہ کرسول جب آپ چپ رہتے ہیں اللہ حبر کہنے کے بعد تو آپ کیا پڑھتے ہیں یہ ہوا مناظرانہ اندازت کہ چپ ہوتے ہیں تو آپ پڑھتے کیا ہیں تو اس کا مطلب ہوا کہ چپ ہونا پڑھنے کے خلاف نہیں ہے تو امام جب نماز پڑھے تو آپ خاموش رہو یعنی آواز مت ابھارو کہ آپ امام کی مخالفت کر کھڑے ہو کر کے جیسے ایک ہنفی مل شاہ نے ہم سے پوچھا حدیث ماتا مالی وناز القرآن مالی نازل القرآن کیوں مجھ سے قرآن میں منازع کی جا رہی جھگڑا کیا جا رہا ہے کشاکش کی جا رہی ہے تو میں نے ان سے پوچھا ملی صاحب سے بےچارے جوان آدمی تھے میں نے پوچھا کہ سامنے پیچھے کسی اہل حدیث نے کبھی نماز پڑھی ہے کہتے ہاں تو میں نے کہا تو آپ نے کہا کہ مالی و نازل ال قرآن کیوں نہیں کہا آپ نے اب ان کے میں نہیں سمجھ سکا آپ کی بات کو میں نے کہا نہیں اسلم نے صحابی کو کہا مالی وناز القرآن اور آپ نے اس کو دلیل بنایا سورے فادہ نہ پڑھنے کی تو آپ کے پیچھے ایل ڈی نواز پڑھی تو اس نے سورفادہ پڑھا ہوا کہا ضرور پڑھا ہوگا کہا تو آپ نے میں نے کہا آپ نے کہا مالی رناز القرآن کہیں نہیں میں نے کہا کیوں نہیں کہا اب وہ بےچارے سمجھ نہیں پا رہے ہیں میں نے کہا صحابی نے آواز سے پڑھا تھا جیسا کہ عبد البر نے کہا منازاد ہوئی نہیں سکتی بلا آواز ابھارے آپ آب کے پیچھے اگلے جس نماز پڑھی اس نے سورے پاتا پر آپ نے نہیں کہا کہ مارے مناظر خوراک کئی سے دلیل سے دلیل لا رہے ہیں آپ تو منازات کا معنی آپ جان لے ہیں میرے ساتھ منازات ہوتی ہے جب امام پڑھے تو آپ بھی الحمد للہ دو آدمی شروع کرنے پڑنا ابھی دو آدمی بک کر دیں امام صاحب بھول جائے گا بالکل ان کی نماز سب خراب جائے گی تین آدمی سوچ دیں کہ آج کو نماز نہیں پڑھا دے رہا وہ پڑھے بھی شروع کر دیں پڑھنا وہ نہیں پڑھا پائیں گے ان کے سمے بات آئی کہ تو حدیث میرے حدیث آپ کے لیے نہیں ہے یہ حدیث ہر اس آدمی کے لیے ہے جو ایمام کے پیچھے آواز اٹھائے آواز بلند کرے ورنہ اہل حدیث نے پڑھی یہ قینن سورے فاتحہ پڑھی وہ چاہے کچھ نہ پڑے سورے فاتحہ ضرور پڑے گا آپ کی مخالفت میں تو آپ کہنا چاہتا مالی وناز القرآن آپ نے کیوں نہیں کہا معلوم ہوا کہ مالی و ناز القرآن کہا گیا جب آدمی نے آواز بلند کی صلاح دی تو اللہ اسی سے جیسے سور فاتحہ کے علاوہ بھی اور سورت پڑھا کرتے تھے شروع شروع میں تو آپ نے اس سے منا کیا کہ جب امام کے پیچھے تو سورے فاتحہ پڑھو وہی میرا جواب ہے کہ سورہ فاتحہ ہی نماز قرآن نہیں ہے قرآن ایک سو چودہ صورتیں جب 113 سو صورتیں پڑھی جائیں تو اس وقت تم وہ امام کے پیچھے مت پڑھو اور منکان امام فکرات امام الحقرات ان اس حدیث کو حنفیہ ثابت نہیں کر سکے لیکن شیخ اقبال نے ثابت کر دیا واقعی جو عالمانہ بحث کی ہے من نے کہا کہ شیخ کا تو حنفیوں پر احسان ہے اہل حدیث حنفیوں کو اکھاڑے میں داخل ہی نہیں ہو رہی تھی چاہیے وہ ان کو داخل دے شیخ انبال نے داخل کر دیا تالی ٹھوک کر کہا نہیں حدیث صحیح ہے حسن ہے حسن لذاتی ہی حدیث ہے جیسے ہنفیہ چھ تکبیر کی نماز ثابت نہیں کر سکے کرات میں اور شہلبانی ثابت کیا شہلبانی کہتے ہیں کمال ہے کہ تحاوی نے روایت روایت کی لیکن اس اس کو بھول گئے میں لکھ کہ اپنی کتاب میں جب ضرورت آئی تو یہ بھی بہت بڑا فائدہ ہے کہ لوگ چھ اور بارہ تکبیر کے ناطے عیدگاہ بدل دیئے وہ بھی صحیح ہے لیکن بارہ تکبیر زیادہ صحیح ہے زیادہ ساتھ ہے لیکن چھ سے بھی نماز پڑھائی جا سکتی ہے میں نے شیخ محمد جعفر سے کہا حیران کا شیم میں نے کہا سہیا کا فلا وہ دیکھو چائے کا آڈر دیا نہیں آپ بیٹھی آپ مجھے چائے چہنا ہے جو انسان زیادہ فائدہ اٹھا اس کو رہا ہے چائے کا میں ذکر ویز لیا کہ آپ لوگ سنے اسی طرح سے آج کل یہاں پر جو ہے ٹائٹ چائے او بھائی صاحب انور خان خان کیا نام انور خان یہاں پر خاص کر کے مدرکے رکو مدرکے رکھا کے سلسلے میں ہم آج کے درمیان بھی ہاں سیشن میں اب اب ناشتہ سا کر لیا نا تو میں کرتا تھا کہ مجھے امید ہے سستی سوار ہو اچھا نہ بھی تو انسان بھولتا ہے نا اب مدر کے روکو مدر کا مسئلہ ہے مجھ سے بالوں نے کہا کہ تو مدرک کے مدرک مدر ہے اس بات کی دلیل ہے کہ سورے فاتحہ واجب میں تو میں نے کہا کہ آپ کے قیام کی کیا حیثیت ہے تو آپ قیام رکو میں نے کہا آپ کو قیام ہی تو نہیں ملا اگر ہمارے سورے فاتحہ پر آپ اعتراض کر رہے ہیں تو آپ نے تو آپ کو تو کیم ہی ہے. اللہ کا کہ رکوم چلے گئے تو آپ ہم سب کے نزدیک اتفاق ہے کہ قیام رکنے نماز کا آپ نے قیام نہیں کیسے چلے کہ کی اللہ کہہ کر کے ہے نا تو آپ کا تو قیام بھی چھوٹا ہمارا بھی قیام چھوٹا آپ سورے فاتحہ سے ہمارے تردید کر رہے ہیں اور اپنے اوپر تردید نہیں کرتے ہیں پس اگر سور فاتحہ کے چھوٹنے سے نماز ہونے میں کرائیت نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ آپ کا قیام کے ترک ہوا خیام کی طرف سے کسی حد بھی جمع, جمع, جمع, جمع جو ہے رکات ہو گئی بات یہ ہے ہم اگر امام کے پیچھے رکو پائیں تو ہم اس رکعت کو دوہراتے ہیں اگر یہ حدیث اسی لفظ سے ثابت ہوئے لذہبی نے یہ معنی ہے کہ مندر کا رقوف ادھر کر رکا جس نے رکو پایا اس نے رکاوت پالی اس کا معنی ہم کہتے ہیں کہ اس نے رکات کا ثواب پا جو حدیث میں آتا ہے من ادر کا رکات ہے منت سلا کا صلات. جس نے جماعت کی ایک رکات پالی تو اس نے نماز پالی تو بخیا تین رکعات آدمی پورا کرتا ہے کہ نہیں کرتا تو میں نے کہا دونوں میں کیا فرق ہے تو اگر اس کو یہ کر دیا جائے کہ اس کو اجر مل گیا لیکن اس کو پورا کرنا ہے تو اس کی مثال ایسی اس کو زہر کی اگر رکعات مل جائے تو تین پورا کرنا ہے عصر کی اگر رکعات ملے تو تین پورا کرنا ہے فجر کی ایک ملے تو ایک پورا کرنا ہے وہاں ملنے کا مطلب ہے کہ اس کو جماعت کا سواب مل گیا یہاں پر ہے اس کو رکا کا سواب مل گیا لیکن اسے صرفات اس سے اس رقاب کو دہرانا ہے اچھا بن اسمین نے اس کو کہا اسی لیے یہ جو بہت سے بچارے ان پڑھ ہیں آپ نے کیوں آپ کو کھڑے ہو گئے تو میں نے کہا اپنے دن کی یہاں بحث کا موقع نہیں مل کر شیخ بین بن اسمین نے کہا کہ جس کے اندر رکن ہو اس کو رقاب جانی چاہیے لکھا اس میں لکھی زیادن مستقنے کے اندر مستقنے میں تو فوراً چپ ہو جائے گا تبدیلا ہوگی فوراً خاموشی میں نے کہا شیخن حسمین نے اگر کوئی آدمی سور فاتحہ کو رکر مانتا ہے تو رکو پانے سے اس کی رکات نہیں ہے اس کو دوہرانا چاہیے اور جو واجب مانتا ہے اس کے لیے ہو گئی بھائی واجب ماننے پر بھی تو گنےگار ہوا واجب ماننے پر بھی کر کے واجب پر گنےگار انسان ہوا تو ان کو میں چپ کر دیتا ہوں کیونکہ جو مسئلہ بھی شیکباد کا ہمارے واضح ہے رکھپٹ سے کہتا تھا ہے ایک سال مجھ سے پوچھا دختور نے آپ کا مذہب کیا ہے ابھی میں بولا بھی نہیں ہوا دکھتور محمد الخمریز تھے جو ہمارا نام جام کے امام میں ہمارے آنے سے پہلے ہی پیش کر چکے تھے جو مجھ سے کہا گیا لوگوں سے اجتماع میں کی حدیث پڑھانے والے حل حدیث اساتذہ بتاؤ تو کہا میں شبد الباری مارات میں ان کو پکڑ لاؤ گے سورج یہاں پڑھانے کے لیے تو جھر سے کیا کہتے ہیں درباری کا مذہب بن باز کا مذہب یعنی کتاب و سنت پر عمل کرنا رہا وہ دختور کا پکا ہو گیا کہا دیکھو میں پتہ نہیں کیا کہتا اور دختور مزہ کو اس کی زبر کاٹ لی پٹتے کہا سنو سنو دختباری کا مذہب بن باز کا مذہب کتاب و سننے پر عمل کرنا اب وہ بن باز صاحب کا نام آنے پر پھر ہمت نہیں کچھ بولے فوراً خاموش اور بہرحال بن باز کی ان باتوں سے ہم لوگوں کو بہت فائدہ ہے وہ آخر میں بھی کہہ کر گئے کہ ہم کسی مزا وزا کے قائل نہیں ہے ہم قرآن دیس اہل حدیث ہونے کا ہے اہل حدیث کے علاوہ کوئی نسبت سے نہیں اب الماری بھی آئے تھے اور پورے سعودیہ بھی بھو میں کہہ رہے تھے کسی عالم سے میں نے کوئی صحیح جا نہیں پایا دن کو چھوڑ دیا بے نہیں کچھ نہیں ہے ہاں نانفی شافی مالکی ہم بلی ظاہر یہ سب غلط بات ہے ہم اہل حدیث ہیں ہم کتاب و سنت پر عمل کرتے ہیں بس دلیل سمڑیں گے اور یہ بات انہوں نے جوانی پر بھی کہی تھی جب شیخ مودی برحم رحمتہ اللہ نے کہا کہ اس ملک میں حکم ہوگا مذہب حملے پر کال ہے الگ دلیل الگ دلیل میرا کتاب کو سننا مگر بعد میں اس کو پورا کر دیا تو کو اس ہم کو سارے لوگوں کو اسی لیے ہم سب لوگوں کو حیران ہے اب بربا کی تعریف ابن طبی ابن القیب کی تعریف ابن عبدالرحاب کی تعریف اور پھر تقلید کی مذمت کو کھو کرتے ہیں تو حکہ بکا کی یاد بھی کیا ہے تو ہمارے اللہ کو مانتا بھی ہے اور ہم کو چا... ہم ہمارے خلاف ہی بولتا ہے میں نے کہا تمہارے نہیں خلاف بولتے ہیں ہم تخلید خلاف تخلیق کیوں کرتے ہوتے امام صاحب نے بھی کہا ہے احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ ہم لوگوں کے جو سب سے بڑے اماموں ہیں میں ہیں وہ لا تقلدنی ولا تکلد مالکن ولا شافی ولا سوری ولا لوزائی خود میں خود تو انہوں نے خود کہا ہے تو ہم تو انہیں کے بتادے ہیں ان کے کہنے سے ہم تخلیق نہیں کرتے لیکن ان جو صحیح بات ہے آسمان پر اٹھاتے ہیں بھائی کیا کہنا کتنی اچھی ہم بات ہمبل نے کہی کتنی اچھی بات صافی نے کی کتنی اچھی بات ابو حنیفا مالک نے کہی کیونکہ ہم کو کس میں تھوڑی ہے جس کی جو غلطی ہے وہ اللہ اس کا ذمہ دار ہم کیا کریں گے ہمارا آدمی جنرت نا جانم نے تو سب سے پہلے جنت لکھ لیتا اپنے نہ اس کے بعد دیکھا جاتا وہ, وہ بکرا والی دید <سنجد> کیا سمجھا تم <دا؟ سنجد> لوگ اس کو دلی سلسلے میں زیادہ کا لاہر سے بڑھاتا ہوں پھر وہی بات آئی آپ لوگوں کے سامنے کہ کیا وہ سوکھ فاتحہ کہ کرات کا مسئلہ واجب ہو چکا تھا پھر وہی مسئلہ آیا کہ کیا اس وقت کراتے فاتح کا مسئلہ واجب ہو چکا تھا آپ پہلے نہیں سناتے دوسرے کو تو اور گھر میں کپڑے میں ڈال دیتے گلا سننے کا ایسا مت دوبارہ کرنا <laughs> تو اس سے دلیل کیسا پکڑ رہے ہیں <laughs> ایسا دوبارہ مت کرنا تو دلیل آپ کیسے پکڑ رہے ہیں لیکن یہ بات مناظرے کی ہوتی کچھ مانا نہیں کہ وقت پر جو نماز میں خلل ہو اس کا ارادہ ضروری اس سے مسی صلاح نے تین مرتبہ نماز کو لسول لگا پھر سے پڑھو تم نماز نہیں پڑھی تو اللہ کے رسول کہے ہوتے ہیں کہ دوبارہ پڑھو لیکن کیا اس وقت سورہ فاتحہ کا امر مکمل ہو چکا تھا اصول فکر بہت اچھی چیز ہے شیخ اگر کوئی اہل حدیث پڑھانے والا ہو تو جان لیجیے گا کہ کھا ہو علم کے لیے مستلح سول فقہ نہ وہ صرف کہیں کہ نا ان تین چیزوں کو عالم کو نہیں چھوڑنا چاہیے تیئیس برس تک میں نے ان کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا جب امارا چھوٹا تو یہ سب چیزیں چھوٹ گئی مستل نہیں چھوٹ گیوں مستلح پڑھاتے ہیں سالم کو ایم والوں کو دیا گیا کل پہلے دونوں گھنٹیاں ہیں لیکن نہ وغیرہ چھوٹ گئی اصول اس فلک اسی لیے چھوٹی کہ ہماری بحث ہردم چلتی رہتی سب سے اور اسے سب سب کو پھانسا دیتے ہیں کہ بھائی تم اس لیے چلو اسی پر اب بحث کرو تو اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اس اصول فاتحہ کا وجوب ہو چکا تھا رکنیت نماز میں ہو چکی تھی کیونکہ نماز کے مسائل ایک دن میں نے پوری ہوئے ہیں پہلے لوگ بات کرتے تھے اللہ اکبر شیخ تمیم کیا حالت اب آئے مولانا صاحب گھر کیا پکا ہوا ہے نماز پڑھ لی ہے کتنا باقی نہیں. اس کے بعد اللہ کی یاد اللہ کال خاموش نماز پڑھا کرو تب کوئی دلیل بنایا کہ بھئی آپ نے تو ہم کو ڈانٹ دیا بات, ہم نے بات کر دی اور سالوں کے بات کرتے کے پھر نہیں ممانت تھی ممانت بعد میں ہوگی تو یہ چیز اگر ثابت ہو تو یہ کچھ دلیل ہو سکتی ہے. لیکن دلیل کاتے نہیں ہوگی کیونکہ وہ کہ قاعدہ کہ کوئی چیز کبھی مرتبہ ہو جائے تو ضروری کو دلیل بنے جیسے نبی صلی اللہ علیہ سلم نے کہا کون آدمی اس کی تیارت کرے گا تو ایک قائد میں رک کر کے نماز پڑھی جماعت ثانیہ ہو گئی اس طرح پر عمل نہ اس سے پہلے ہوا نہ اس کے بعد کبھی ہوا یہ بھی ایک مثال ہے سابق را جب مسجد میں آتے جماعت کھڑی ہو جاتی تھی یا تو گھر جا کر پڑھتے جماعت سے یا وہاں پر الگ الگ پڑھتے ہیں یہ بالکل صحیح ہے تو یہ بھی واقعہ تو آئین اللہ مما لاہ کی مثال ہے تو کئی بار اسلام میں بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہوئی پھر اس کے بعد دوبارہ نہیں ہوئی شیخ پورا ہو گیا مسئلہ مینار بڑھانے کے تعلق سے منار جی جی مشلام کا مینارے پر اترنا کیا اس کے صحیح ہونے کے لیے کافی نہیں ہے یہ بات مجھ کو اللہ نے کبھی روسوا نہیں کیا جب بھی کوئی مسئلہ آیا تو اس کا مجھے علم اس کے بعد مجھ سے لو سوال کیا لیکن یہ علم ہوا جواب میرے پاس نہیں آیا میرے بھی دن بازار کہ ین ضرورال ال منارت البردا مگر میں سے اس کا جواب نہیں دے پاؤں گا کہ وہ منارے بیدا ہے کیا؟, کیا وہ امرے شرعی ہے کہ امرے واقع ہے کیونکہ کسی چیز کے ذکر سے علامات ساتھ میں یہ دلیل نہیں کچھ چیز صحیح ہے صلاح کر نے کہا کہ لت من آہد پورن موتا لے لیش لیش لے یعنی کسی مشکل کے آنے کے رہتے کوئی تم سے موت کی تمنا نہ کرے نمایاقول اللہ آئینی ماں کال دل و حیات و خیرلی فنی اداکار دل و فت و بلکہ یہ کہے کہ اللہ تو مجھے اس وقت زندہ رکھ جب تک میرے لیے زندہ رہنا بہتر ہو اور جب موت کا ہوتا ہے تو مجھ کو دنیا سے اٹھا لے موت جب بہتر ہو اس کے باوہد اس میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے آدمی اتنا فتنہ ہوگا کہ آدمی قبر سے گزرے گا تو قبر کے پاس بیٹھ کر روئے گا کہے گا کاش میں اس قبر والے کی جگہ پر ہوتا میں دنیا میں صرف فتنے فضا نہ دیکھتا تو تمنا کیا موت کی نام تو یہ ہمرے شرعی نہیں ہے یہ ہمری واقعی ہے یہ چیز حاصل ہوگی اس میں فرمایا قیامت سے پہلے قدر خریزی ہوگی بہت زیادہ جیسے گرہے ایک دوسرے کو مار پیٹ قدر خریزی کرتے ہیں اور قتل کرنا چھگڑا کرنا حرام ہے کفر رہے تو یہ ہم واقع ہیں ابھی منارت البیدہ کا جترائے میرے دن بات آئی ہے چاہے سفر میں ایسے چلتے چلتے کوئےتے موقع نہیں ملا یا کبھی آیا لیکن ابھی موقع نہیں ملا ہاتھ اٹھا لے اٹھانے بڑھانے کا منارت البیدہ کی کیا حیثیت ہے اور نئے مساجد میں منارے میں لشک بدار منارے کا کوئی معنی نہیں بعض لوگ کہیں گے حضرت پہچان کے لیے میں نے کہا بداخ کی یہی دلیل ہوتی ہے کہ بداغ کی کوئی دلیل نہیں بسی عقلی میں نے کہا ٹھیک ہے تمہارے گھر جب مہمان آتا ہے تم نے کیوں نہیں منا بنایا گھر میں بھئی کوئی کہ یہ ہے اگر مختار صاحب گھر دیکھو جو منالا نظر آ رہا ہے تو کہا پور سے سمانے جب ہوئے تو مسجد تو اور دنیا نہیں دے شیخ مختار گھر سب ہے مسجد اور میں جانتے ہیں ہندو تک جانتے ہیں غیر مسلم ہاں باؤ مسجد وہاں پریکٹ ہو نماز پڑھوچر کر کے تو میں نے کہا بس <laughs> بدعات کی دلیل یہی ہے کہ بداتی کے پاس دلیل نہیں ہوتی جسے تم کو جو ہے یہ تصویر اس سے مجھ کو یاد پڑ جاتا ہے یہ دلیل ہے دلیل کے اللہ کے رسول نے کیا صحابہ نے کیا حضور نے حکم دیا حضور کے سامنے کیا گیا یہ نہیں اس سے مجھ کو یاد آتا ہے تم اگر نماز پڑھتے ہو تو چار ٹوئی ڈھیلا نہ جیل میں हर रकात में ढेला फिर क्या करो फिर ताकि कोई रकात छूटने भूलो तीन इधर है इसको एक बात मैंने कहा सात कवाब में जिनको चार लोग फेंका ढेला जाकर के तो आपको कोई कर पाएगा ऐसे फेंका करो एक दो तीन क्योंकि सात छह में बहुत लोग भूल जाते हैं तो बना दिया तस्वीर हाँ तस्वीर चक्से से करते रहो तो मैंने कहा भाई ये दलील नहीं है और घर तो सबका कम मारूफ होता है और मस्जिद सब जानते हैं तो मस्जिद को पूछ नहीं सकता और घर आपका पूछ लेवल और भी है चाय कब बनी कब ठंडी हो गई अब लगे नहीं छोड़िए आप, आप, आप इतने बड़े पेट वाले आदमी हैराना उसे हम लोग پانی ڈال دیا گیا اپنے محبت کا یہ جو عقیدے سے متعلق سوال ہے کہ اللہ قسم سوسلم پیچھے سے دیکھتے تھے تو کیا یہ کیفیت آپ کے ساتھ ہمیشہ رہتی تھی یا سری نماز کے ساتھ نماز میں خاص وسلم جب نماز میں ہوتے تھے تب آپ پیچھے سے لوگوں کو دیکھتے تھے جب اللہ برکات ہے کھل گئے فر دوسری حالت میں نہیں لفا علیہ رکو کو بڑا سرید حکم انی ارا کم میں ورا ظاہری ایسے ہی سعود صبح کوائے ظاہری کا یہ موجزہ سر نماز کے ساتھ خاص تھا دوسرے لوگ مرزا السلم کا لوگ اور بہت چل پڑی ہے ہمارے ہندوستان میں تو داوتی میدان یہ بھی اسی تمثیل کی طرح ہے دنیا میں یہ نہیں اہم ہے کہ ہم نے کیا کیا نہیں ہمارے کام کا نتیجہ کیا ہوا یہ نہیں ہم اصل کہ ہم نے کیا کام کیا بہت سے انبیا دنیا میں آئے ان کا ایک ماننے والا نہیں کوئی ہوا بعض پر ایک آدمی ایمان بعض پر دو تین کیا انبیا ناکام تھے نہیں وہ قوم بری تھی جس کے جن کے پاس وہ بھیجے گئے ورنہ نبی تو اللہ کا مختار اور مستعفی انسان ہوا کرتا ہے یہ جو تقابلی متعلق کے جاتے ہیں نا یہ حرام ہے یہ انجیل دورے دوارہ کتابوں کا مطالعہ اسلام میں سراسر حرام ہے اس کو حافظ رانی جیسے لوگوں نے فتح بالی میں لکھا اور شیخ البانی وغیرہ سب کا اور میں اگر ان سے پہلے پیدا ہوتا تو ان سے پہلے میری بات تھی کیونکہ حدیث جب میں نے پڑھائی پڑھی تو میں مہاراشٹر سے کہتا ہوں حرام حرام یہ اور بات ہے کہ میرے ہاں دوستی میں تو مبالغہ ہو لیکن دشمنی مبالغہ میں نہیں کرتا حالانکہ دوستی بھی نہیں ہونا چاہیے حدیث میں آتا احبیب حبیب حبیب کہوں نما آسائ پون بغیر بغیر اما اسا کو حبی بکاون یہ حدیث سنی ہوگی آپ لوگوں نے کہ نہیں سنی جی جی جی ہاں دوست سے محبت حد اعتدال میں کرو شاعر نے شعر کہا ہے حی وجہ انبساط محبت میں اعتدال ہے وجہ ساتھ محبت میں اعتدال جب حد سے بڑھ گئی رسن دار ہو گئی جب حد سے بڑھ گئی رسن ودار ہو گئی تو اللہ کے رسول نے کہا محبت اعتدال میں کرو معتدل تاکہ اگر وہ دشمن ہو تو تم کو افسوس نہ کرنا پڑے اور دشمنی جب کرو تب بھی معتدل کرو تاکہ دوست بننے میں تم کو بہت پریشانی نہ ہو کہ کیا اتنی ہے اب کیا دوستی تمہیں چھوڑو تو کیا بات تھی میں کیا کروں ہاں نہیں مگر میں دشمنی میں نہ نہیں بڑھتا میں جا کے نائک کو پسند نہیں کرتا اس لیے پاکوں نے ان پہ اعتراض کیا سنا بہت جھگڑا لو ہے لیکن وہ میرے سامنے کھڑے نہیں ہو سکے جیسے لگتا تھا چن دیا میں نے ان کو اسی کارپیٹ پر بیٹھے اٹھ نہیں سکے جبکہ عبدال امی رحمانی سے سب سے لڑ چکے ہیں ان کے پر لوگ اتنے فائدہ ہوئے کہ دوسرے لوگوں کی بات سننے کے لیے تیار نہیں رہتے اور اب بنگلہ وغیرہ میں ان کے خلاف ماہ آر آئی ہے تو میں نے کہا نہیں یہ سب بات غلط کرتے ہیں آپ لوگ اتنی محبت کیا تب بھی بدماسی تھی اور اتنی دوسرے تب بھی بنواشی. میں نے کہا وہ آدمی جو کچھ بھی وہ لفظ بلاتا سر اب غلطی تو ہے ان پڑھ آدمی ہے وہ آپ بھی کچھ نہیں جانتے ایک جملہ نہیں جانتے تو ان سے غلطی تو ایسی غلطی تو الیدوں میں بھی ہے تو پہلے اتنی دوستی کہ بھائی ایئر کنڈیشن چلان لاک بندے اپنا مزیدار کو خالی اپنا مر جاؤ لوگوں کے لیے آپ کو بکواس ہٹاؤ ان کو وہ وہی کرتے وہاں لگتی ہے تو نہ اتنی دوستی نہ دشمنی اس لیے میں نے بنگلور میں سب میں بنگلور کا پیر سا ہو رہا ہوں ایسا ایسا بن کو ٹھنڈا کے من کا دیکھو اتنی دشمنی مت کرو وہ آدمی بچارا اب اس کو لوگوں نے ہوا واہ کر دیا جانتے ہیں جس عالم کو شاباشی کی فکر ہو وہ کبھی صحیح نہیں ہو سکتا بالکل اس کو آپ سن لیجیے عالم جس کو یہ ہو کہ میری تعریف کو ریاض یا برائی کرو میں صحیح بات کہوں گا وہی کامیاب لیکن واہ واہ واہ واہ, واہ. اس غن بے افسال میں ہر سے مرے المال ال شرب لدینی المال و شرب لدینی تو میں نے کہا لوگوں سے کہ ذاکر نائک کتنی مخالفت نہ تم لوگ کر رہے جیسے پہلے جتنی محبت کی غلط تھی اور اب اب جو ہے اب دشمنی بھی غلط وہ آدمی الحدیث ہے الحدیث کی دعوت دے رہا ہے ہاں ہم ام آپ کی بات کیسے مان لیں نہیں وہ آدمی وہ آدمی کس कیس... طریقے سے غیر مسلموں کو اسلام کے دعوت دے گا جب جنت میں لوگ داخل ہیں ارے انہوں نے جیسے بہت سے علماء چیز کہتے ہیں جیسے ایک دیوبندی عالم نے کہا اللہ میں آپ کو غیب نہیں ماروں کیوں غیب نہیں معلوم بھائی کہتے ہیں غیر اس چیز کہتے ہیں جو پردے خفا میں ہو خفا میں ہو تو اللہ سے کوئی چیز چھپتی نہیں ہے تو کیسے غائب ہوا تو وہ کہے ہوں گے وہ کہے ہوں گے کہ نبز پر ایمان لائے بغیر آپ قیامت سے پہلے ہو سارا, سارا سارے بیا کے ماننے والے جنت میں گئے معلوم ہوا کہ پہلے جا سکتے تھے اب ان کے آنے کے بعد ان پر ایمان لائے ایک جنت میں میں سمجھاتا ہوں شیخ میں نے وہ تقریر ان کی سنی ایک غیر مسلم نے سوال کیا کہ میں تو اللہ کو مانتا ہوں اللہ پر ایمان لاتا ہوں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مجھے کچھ ڈاؤٹ ہے تو کیا میں جنت میں جا سکتا ہوں تو ذاکر نائر صاحب نے کہا کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ اب زیرو اشاریہ زیرو زیرو زیرو زیرو بالکل آخر میں ایک ون جیسے کہ برج خلیفہ سے کوئی گرے نیچے تو جس طرح سے اس کی زندگی کے اس کے بچنے کا تھوڑا سا امکان ہے اسی طرح سے تمہارے لیے امکان ہے اس طرح سے لفظ کہا میں واضح بتا دوں ایک شخص کرشچن عیسائی نسرانی تھا اس نے کہا میں اللہ کو مانتا ہوں پھر اس نے کل اللہوت سرا بھی پڑھا کہ اس طرح مانتا ہوں اللہ کا بیٹا نہیں مانتا عیسا کو عیسا کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتا اس طرح میں رس کو مانتا ہوں کل عداوت پڑا اس کے بعد کہتا ہے عیسا عیسا تو میں نبی مانتا ہوں اللہ کا بیٹا نہیں مانتا اس کے بعد کہتا ہے میں آفرت پر بھی مان رکھتا ہوں اللہ پر بھی عیسیٰ پر بھی اور آفرت پر بھی لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا کیا میں جنت میں جا سکتا ہوں یا نہیں جا سکتا تو اب اس کے بعد انہوں نے وہ آیت بھی پڑی ذاکر نائک نے جواب میں جو سبائی والی جو آیت ہے نا کہ اگر یہودی ہو نسلانی ہو یا سفائی ہو تو جنت میں یہ آیت پڑھ دی ان کے سامنے دا کے نائک اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ تمہارا معاملہ ایسا ہے تم جنت میں زیرو زیرو زیرو پوائنٹ ون چانس ہے تم جنت میں جانے ہے <سؤال> یہ بھی بولے اور بتائیں شیخ اس طرح کے زیرو زیرو پوائنٹ کی مدد ان کی جہالت ہے کہیں اس آیت کو بھول گئے اور غیر اسلامی دین ان سلیم العالمن اور فلاقت المن خاصرین جس نے اسلام کے علاوہ کوئی مذہب کو اختیار کیا تو اللہ کا وہ مذہب نہیں قبول کیا جائے اور وہ جہنم میں سلجھے جائے گا آدمی اسلام سے مراد وہی اسلام ہے جس کو صاف ستھرا کر کے اللہ نے اللہ کے ہاتھ پر دنیا میں پیش کیا یہ ان کی غلطی ہے اس لیے تھوڑا سا خاموش رہیے کیونکہ میں نے کہا نا وہ آدمی مغرور ہے اس کو اتنا پیسہ ہو گیا کہ ہم لوگ خامے بھی نہیں دے سکتے ہم لوگ پاس دیا پیسہ لیکن ہم لوگ کا پیسہ ان کے یہاں کے سامنے غبار بھی نہیں جو غبار اڑ جاتا ہے سی در ان پڑھ آدمی ڈاکٹر ہیں کھڑے بھی ہوتے ہیں تو ان کا کھڑے ہونا بھی عجیب غریب انداز میں ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہم ان کے اوپر ہجوم کے قائل نہیں ہیں ان کو تھوڑا سا آپ لوگ بحث کریے تھوڑا سا ٹیڑھے لوگ سب برحمن جیسے لوگ جائیں جو اپنے ڈنڈے کے علاوہ کچھ نہ جانتے ہوں تو ان کو ہرائیں ان وہ ہاریں گے میں کہا نا کہ سنا تمی رامانی نے اعتراض کیا تو جھگڑا کر لیا کیا پاکوڑ میں یہ تقریر ختم میں نے کہا کہ مجھے آپ کی تقریر پر دو اعتراض ہیں تو یہ جتنے کل ہیں بےچارے کھانے پینے والے صدرت شیخ قدباری صاحب کچھ آپ کی تقریر کی وضاحت فرمانا چاہتے اس سب مقدار قسم کے لوگ کھانے پینے کے لیے تو میں نے اٹھ کر کے ان کی تقریر پر نقد کیا آپ لوگ کہنا اچھا وہیں بیٹھے لگے وہ ہل لے سکے دس تو ایسے کوئی ملے انہیں کہنے کے لیے تو مجھے امید نہیں کہ یہ بات کہیں گے وہ اب کیا کوئی کہے شیخ اس کے علاوہ میں شیخ ابد الحمد رحمان صاحب کا جو پروگرام تھا اس میں میں شریک تھا کوئی اہل عدیش کے تعلق سے انہوں نے اس طرح پیش کیا اہل صحیح جی ہاں تو ہم نے رد کیا تو وہ کچھ کہنا چاہ رہے تھے لیکن ان کو موقع نہیں دیا گیا کہ وہ اسٹیج چھوڑ کے بھاگ گئے تھے نائک صاحب میں تو تھا اسٹیج پر وہیںنادین جو ہے میں تھا وہاں پر جب شیخ نے جب جوابیا ش نوائ رحم صاحب نے تو انہوں نے کہا کہ میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں تو عظی ص ص صاحب بھی تھے ابو اسلام صاحب بھی تھے اور بھی تھے تو انہوں نے کہا کہ اگر ان کو بھی دیا جائے گا تو یہ پھر اسٹیج جو ہے مطلب عوام بھی تو با اثر پڑے گا جب ان کو موقع نہیں ملا تو پھر وہ سے چلیے وہ شروع پہ میں جا سکتے بھی کہنا ان کا کہ اللہ کے سر پر اگر کوئی ایمان نہ لائے اس کے جنتی یہ تو کفریا بہتر لیکن دیکھیے کیا کہیے گا جو انسان ضائع رسول کہتا ہے اس کے کفریات پر بھی فور اس کے اسلام سے نکالنے کی رات نہیں ہے یہ بات سن لیجیے جیسے بریلوی جو کام کرتے ہیں ان کے کفریات شرکیات میں صبح نے ہم لوگ ہم بندے کو ان کو کافی قرار دیں کیوں دائرہ پڑھتے ہیں رسول اللہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کے لیے روتے دھوتے ہیں میلال کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں وہ کیا کریں تو ان سے بہرحال جس کے بعد کسی نے ڈسکس نہیں کیا کہ کوئی سے آپ کرتے ہیں اس کے علاوہ ان کی جو بڑی مندی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں غیر ایمان اپنی مندر کی بنیاد پر لایا یہ سب سے بڑی جمالت اور یہ بھی کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے اللہ کو برہما وشنو کر کے پکار اور یہ بھی کہتے ہیں یہ کہ میں ہزار چیزیں بتا سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ بائک وقت موٹا اور دبلا انسان پیدا نہیں کر سکتا بائک وقت لمبا اور چھوٹا انسان پیدا نہیں کر سکتا مثالیں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسا کوئی پتھر نہیں بنا سکتا جس کو وہ اٹھا نہیں سکتا ایسا مصاری مصاری کیا کوئی ایسا اتنا بڑا کوئی پتھر بنا نہیں سکتا اللہ تعالیٰ جس کو وہ اٹھا نہیں سکتا ایسی مثال اللہ اللہ نہیں سکتا ہاں سربیات ہے شہر قدیر کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ اس پر قادر نہیں ہے سونے پر قادر نہیں ہے کس طرح ساری چیزیں ای میل کیا گیا مادہ تو کو پرچہ دیا گیا جائے جواب آه. سوال کر دو بات کا مغرور شخص ہے مغروب نہیں مغرور تو بہت اچھی بات چاہیے بہت مغرور بنگلور میں اور مچھلی کا نام اور سب سے پہلے مچھلی استعمال نے ہم کو نہ بتائیے جا کے نہ یہ تو فوائد میں آپ لوگوں سے لے رہا ہوں فائدے مغرور ہے اس سب سے وہ بمبئی میں سنا مدرسے کھولے تو پرائمری کی پانچ پانچ لاکھ فیس شیٹ لوگ دے رہے ہیں سید اٹھے جو گزٹ لے کے تو لاکھوں لائے سید اٹھے جو گزٹ لے کے تو لاکھوں لائے شیخ قرآن دکھا تھا پھر پیسہ نہ ملا ہم کو اگر سو آدمی دے دیں پانچ پانچ لاکھ <tiesgas> تو پانچ کروڑ ہو جائے کم ہو جائے کچھ سالگرہ جنم دن منانے کی اجازت دے हो ہے جنم دن جو ہوتا ہے برتھ ڈے بنا سکتے ہیں دیکھیں برہما وغیرہ جو کہتے ہیں اللہ میاں کو میں نے کل کہا ہے کہ پروردگار اللہ کو ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ رب کا ترجمہ ہے مگر ہم سنسکرت کے لفظ کے معنی نہیں جانتے اگر برہما یا کشن کا اگر یہ الفاظ کسی اللہ کے نام کا صحیح ترجمہ ہے تو قابل ملامت نہیں ہے لیکن ہو تب کسی بنا تو اگر اللہ میا کے نام اگر اللہ میاں کے نام کا بت بنا دیا جائے تو اللہ میاں نام غلط ہو گیا نہیں نہیں ایک رات کے نام اللہ لکھ دیا جائے تو اللہ غلط ہو گیا دیکھیے یہ سب چیزیں اس میں پوچھنے ضرورت ہے کیا بتائیے آپ کیا نہیں کہ کیا رشنو سیوا آپ بتائیے کس کس چیز کا ترجمہ جگیس بےچارا جاہر لازمی کیا نائک کو معلومات ہے یہ جرسی وزیز بےچارے تاجر لوگ ہیں اپنے اپنی تیار چلا رہے ہیں یہ سب باتیں جردیش ورگیش کتنے لوگ ہیں ان سب کے طریقے بالکل غلط ہیں خرام ہیں ذاکر نائک کی بڑی شکایت کی لیکن لوگوں نے آپ لوگ اتنا نہیں بتایا اتنا آپ لوگ بتا رہے ہیں okay. وہاں بتا رہے تھے بنگلور میں کہ عقائد کے خلاف کہا حقائق کے خلاف تو مگر وہ بہت سی بات نہیں بتا سکے بیچارے لیکن آپ لوگوں کو آج بہت زیادہ بتا دیا یہ وہی بات ہے بتایا محبت ہو گئی تو بعد میں جو ہے وہ ہو گیا وہ والی بات ہے یہ بھی انہیں کہ آج شکین میں سے رہے ہوں گے <laughs> دیکھیے میں نے میں نے مذاکر کہہ دیا اس کا لفظ بہت خبی لفظ ہے نہیں بولنا چاہیے کسی کے لیے بہرحال اگر انہوں نے بلا کسی سیاست سباگ کے کہا کہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لے کر جنت میں جائے گا آدمی تو یہ بات وہاں سے ہو ہے جس کو ہمارے رسول کی دعوت پہنچی ہی نہیں اس کے بارے میں تو ہے اما پنہ معذمین آتا نباسا جب تک ہمارے رسول ہم کہیں بھیج دیں تب تک ہم اس کو ان کو آزاد نہیں دیتے لیکن اور بقیہ چیزوں میں تو سب یا وہ لوگ جو نزاس السلم سے پہلے اپنے دین پر تھے صحیح وہ بھی رزا و پر ایمان لائے جنم میں جا رہے لیکن اور کہنا کھل کر کے کی زیرو کیا کیا؟ زیرو زیرو کیا وہ اصل میں یہ گنتی والے ہی سب جاننے میں گئے کہ جتنے ہیں یہ بوہرا وغیرہ ان کا کوئی پانچ نمبر ہوتا ہے قرآن کی کلچت پانچ نمبر پہ اتار کر ان کا قرآن اس پانچ کے انگوٹھے میں بند ہے یہ سب تو بڑی بدتمیزی باتیں ہیں لیکن پھر بھی تھوڑا سا رکے ہو سکتا ہے کہ اللہ میاں کوئی پہنچائے اسے اصل میں ایسے لوگوں سے ان کے گھر جا کر مہمان پہ اگر جھگڑا کرنا چاہیے گھر سے بھاگ نہ پائے کرنا چاہ رہے کافی اقتصد تھا ایک شہر میں رہتے ہیں ماشاء اللہ بڑے اچھے تو انہوں نے کئی کوشش کی یہ ٹرکور سے بات کرنے کی شاید کیا لیکن نہیں بات ہو پائی میں جاؤں تو مستقبل دے کیوں میں بھی بہت مشہور ہوں لیکن مجھے کبھی اس شخص کسی پڑوگرا میں مجھے نہیں بلایا ان کو شاید خبر ہے کہ وہ میرے اوپر فتوا ہومت کا لگا چکے ہیں مجھے اب تک کہیں پڑا ہے ورنہ الحمد للہ میں پہنچا ہوتا ان کے کانفرنسوں میں تو دیگر لوگوں سے کم تو نہیں رہتا اگر کھڑا ہو کر کے یہاں تو چونکہ سوال جواب ہے جب اسٹے ہو جائے گا معاملہ تو دوسرا ہے لیکن ہم کو کبھی اس نے گھاس بھی نہیں ڈالی کیوں ہم چونکہ سبھی آدمی جائز حرام ہے انہوں نے کہا شہد الباری صاحب آج طریقہ یہ ہے کہ ان کو ہمارے گزرے نہ دو بات خوشی آتی ہے آپ کیوں بات کو کہتے کیوں کہ ایسا آدمی جو کہے کہ میں نے اسلام سے متعلق کبھی کچھ سنا ہی نہیں تو آج اگر مر جائے مر لازم کو کسی دین صحیح پر ہوں یا بالکل وہ جنگلی ہو جیسے نیپال بعد میں ابھی پہاڑوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں ان کی آواز حیوانوں کی ہے چچو چچو بولتے ہیں آپ کو سمجھتے بھی ہیں ان جا سکتے ہیں لیکن ان کا قیامت میں اختبار ہوگا اللہ تعالیٰ کی آزمائش کر کے پھر جنرل جاننے میں لے جائیں گے ارے اہل حدیث ہے صحیح میں ہو اہل حدیث صحیح کہنا یہ تمزیم کی ہے ہرفی صحیح صحیح کہنا کیوں نے کہا کہ جب صحیح حدیث ملے تو اس کو پکڑ لو ساتھ نے بھی کہا مالک احمد سارے لوگوں نے کہا تو چل سکتا نقطے کے طور پر کہ میں ہرفی ہوں سے پوچھا آپ کیا میں نے کہا میں کہ ابو حنیفہ مالک شافئی آمد سارے لوگ مزہ کرو کیا مزہ ان کا آج صحیح کسان ہماری بات کو حص نہیں ایک سوال کے ساتھ اگر کسی کے واردین شیر کرتے تھے ان کے سامنے توحید کی دعوت دی گئی پھر ان کا عقیدہ معلوم نہیں ہو سکا کہ توحیق ان کی وفات ہوئی یا اس پر ہوئی تو کیا ان کے لیے نفرت کی دعا کر سکتے ہیں؟ جب تک وہ کوئی سلام سے نہیں نکالا تب تک ان کے نفرت بھی دعا کی جا سکتی ہے چلیے سوال ہمارے ساتھی کر رہے تھے کہ اگر مسجد میں خبر ہے اور میں جس علاقے میں رہتا ہوں وہاں کی اکثر مسجدوں میں خبر ہی ہے تو پھر ایسی مسجدوں میں آج پڑھنے کا کیا حکم پڑھنا تو نہیں چاہیے لیکن جماعت کے لیے اگر خبر پیچھے ہے تو آگے آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں کیا کرے گا جب کہیں نہیں ہے مسجد ورنہ اگر کہیں بھی مسجد ہے تو, تو اس میں مت پڑھی آگے اگر آگے ہے تب تو, تو ہرگی مت پڑھیے بلا نماز رہی لیکن وہاں نماز پڑھی اس میں پھر پیچھے سے لکھنؤ کھلنے بعد قبریں مجھے آبکار صاحب اس میں آگن میں مچ لکھنؤ کھلنے بعد خبریں ہم نے دیکھی ہیں جو آگن میں مسجد ہے آئی پی او میں مسجد ہے بغل میں مسجد ہے مدار ہے اچھا ارے اسٹیشن کی مسجد اس پر میں اسٹیشن کی مسجد میں گیا وہاں بھی دیکھ کر میں حیران ہو گیا تو ہم لوگوں نے بہت کرائے نماز پڑھی کہیں جگہ ہی نہماز دینے کی ہندوستان کا ملک جہاں سرڈر رکو کر دو وہ کپڑا سب ختم ہاں اور سر سے گھروں میں کعبہ پدینہ کی تصویر لگانا کیسا ہے بداخ ہے سب سب بداخ دیوار پر کوئی چیز لٹکانا ہے حرام ہے زینت کے لیے اور آئی پل وغیرہ یہ سب تو تعویز ہے آئی پل کرسی اور اللہ کولباد یہ سب تعویز ہے تعویز ہے بیٹا وہ تعویز ہے تعویز تعویذ جائز تمہارے یہاں تمہارے تعویز لگانا جائز ہے ایسے وہ بھی جائز نہیں وہ سب سے سب, سب غلط ہے سب غلط ہے ایک چیز نہیں دکھنا چاہیے اگر دواف شک کزور ٹوٹ جائے تو پھر سے طباف شروع کرنا چاہیے جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے تواف کرنا چاہیے جہاں سے چھوڑا وہیں سے کر لے اور اگر طبافے حفاظت میں ہے تو ٹوٹنے پر بھی پورا کر لے اس کی دلیل نہیں ہے کہ وضو طواف کے لیے شرط ہے بس ہم لوگ عام حالات میں تو سختی کرتے ہیں لیکن طواف ودا طوافہ میں نرمی کرتے ہیں اگر کسی کا وضو ٹوٹ گیا تو وہ پورا کرنے کیوں اگر اس کو کہہ دو جا کر پھر سے وضو کرو تو آئے تو پھر ٹوٹ جائے گا <laughs> <laughs> اس لیے کیوں یہ جی بھیڑ ہوتی ہے کتنا لوگ تو پیٹ پھولا تو اسی میں اردو ٹوٹ جاتا اس کا تو شرط رہی ہے اگر کہا جائے نماز ہے تو نماز نہیں ہوگی جیسے حدیث متا ہے جو گھر سے اردو کر کے چلا تو تشبیہ کا سابے نہ کرے کیونکہ اب وہ نماز میں ہے کال نماز میں ہے اس وقت تو بھوک کر دیکھ بھی نہیں سکتے ادھر ٹبلا رخ ہو جائیے وہ ایک احترام شریر کی بات ہے ایسی بہت سی مثال ہے جس و ذہن پر نہیں ہے وہ نماز کی نماز کی حیثیت ہے وہ نہیں کہ آپ نماز میں ہیں مسئلہ اور نہیں آپ سے خاص طور سے مرے کے دوران کیوں نہیں مسافر کے لیے جمعہ اور پھر کیا جمعہ پڑھنے والا اصل کی نماز کو اکٹھا کر سکتا ہے یہ ہوتا ہے یہ تو ہمبلی مذہب کی فصل کاری ہے امام نوی وغیرہ اس کی ترتیب بہت پہلے کر چکے اب میری بات سنیے میں بھی ایک چھوٹا سا مولی صاحب ہوں شیر بنو سے مین کو سے نکل رہے تھے بس میں نے دیکھ لیا سر میں جوان تھا کے طرح پہلی بار پک کر پاؤں سامان لوگوں سے میں نے کہا آپ کے طرف نے کیا تھی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جمعہ کے بعد اصل کی نماز دبا تقدیم نہیں ہونی چاہیے کہتے میں اصلاح میں نے کہا میں اصلاح میں اصلا لسلا میں نے کہا ایساد الصلی میں اصلاح تو میں نے کہا میں اسلحہ میں اسلحہ کوئی ایک جواب نہیں دے سکے اس وقت مجھے حدیث نہیں یاد تھی کہ لئی شالہ مسافرین جمع مسافر پر جمعہ ہے نہیں مسافر پر جمعہ واجب نہیں ہوتا اگر یہ جانتا تو اور ان کو میں اور روک دی ہوتا لیکن وہ اسی جواب نہیں دے سکتے یہ ایک مذہبی چیز ہے اس کا کچھ مانا نہیں پوچھنے لگے لوگ نرزا اسلم نے کبھی جمعہ پڑھ کر کیسے پڑھا میں نے کہا تو پہلے سابت کروں یاسن نے کبھی سفر میں جمعہ بھی پڑھا ہے میں نے کہا تو پہلے تو ثابت کرو میں نے کہا دیکھو ہم سے نہیں پیچھ پاؤ گے آسانی سے کہ میں سابت کروں نے کبھی سفر میں جمعہ پڑھا ہے میں اس کا قائل ہوں کہ جو شخص سفر میں جمعہ پڑھتا ہے وہ جمعہ نہیں اس کا وہ ہے بس اللہ کا احسان ہے کہ گیا جماعت پڑھنے تو, تو مزہ اس کو شنگ تبقہ ہی میں نے کر کہا صاحب کو پہلے ہاں نے کہا آپ نے کیوں پڑھا کہا جب جمعہ پڑھے تو پڑھنا چاہیے میں نے کہا دیکھیے یہ سب یہ سب فلسفے ہیں آپ نے کیوں جمعہ پڑھا کہا کی وہ نیت میرے گا نیت کیوں مسافر پر جمعہ نہیں ہے عورت کا تو ثابت ہوا کہ وہ پڑھتی تھی آپ نے نے کہا دوہرا ہو غلام پڑھے جمعہ دوہرا لیکن مسافر کا کہاں ہے وہ بھی جمعہ پڑھ سکتا جب اس پر جمعہ واجب نہیں تو جمعہ نہیں ہوئے تو گور واجب ہے اور جب وہاں جایا گیا رماج جمعہ سے پڑھنے تو دو رکات پایا یہ مسائل نہ مشہور ہونے کے ناطے جو حج میں بھیڑ اس میں مکے میں بھیڑ ہو گئی جمعہ کے دن جمعہ پڑھنے تک جائیں گے بلا وجہ سے اب جب ہم لوگوں نے بہت سی باتیں بتائیں تو کتنے لوگ چل پڑتے فجر کے پاس چلو بھائی جمعہ پڑھنے کی ضرورت میں نے کہا دیکھو مکے میں یہ پر سمجھ کے نماز پڑھو کہ اتنا پڑھ لیں گے بھلا ہے بھلا لیکن یعنی کہ جمعہ پڑھے جمعہ کی فضلت بہت بیٹھا کرو تم سب نے جمعہ تمہارا نہیں ہوتا ہے تو یہ جو ہے کہ اس کے ساتھ نہیں کر سکتے بالکل سب جھوٹ بات ہے ظہر جمعہ امام کے پیشے پڑھ کر کے ظہر ہوا ہے فوراً اثر پڑھو چلو امام نوی وغیرہ نے ہنابلا پر بہت پہلے رد کیا ہے اس میں ہے دیکھو کیرم ہے شرح مسلم میں ہے سب نرم مودی پڑھے گا تو مثلاً اور اگر یہ ہے کہ بھئی چلو اختلاف سے نکلنا ہے تو ظہر کی نیت بھی کر لیں بات ختم ہوگی سب کچھ جلدی جلدی کر لیجیے جلدی جلدی پڑھ کیا کرے گا اور نہ پڑھ پائیے تو رکات مت مانی سر سر کیا بات کو خلیفہ کہنا چاہیں سر خلیفہ خلیفہ کہنا چاہیں خلیفہ لفظ خلیفہ یہ ہر آدمی پر بولا جا سکتا ہے کوئی بھی شخص ہو ہاں امیر المومنین کا لفظ جو ہے ہو سکتا ہے کہیں اس سے بھاری ہے نفظ خلیفہ کی کوئی اتنی اہمیت نہیں سلسکتی کسی کو بھی کہہ سکتا ہے آپ نے فرمایا ایسے خلیفہ ہوں گے ایسے خلیفہ ہوں گے ظالم ہوں گے سب چیز ایجوکیشن آئی ہے ان کو حجام کو ساوت ساوت کو ساوت ساؤتھ بھائی لڑنے والوں کو خرید ہمارے یہاں کیسے خلیفہ جا رہا ہے وہ خلیفہ صاحب وہ جو ساؤتھ یہاں تک پہلے رہتے ہیں گندے کچھ مہلے جو کشتی نہیں نٹ نہیں نٹ دوسرے کی ہوتا ارے آپ کے ابا بھی بچپن میں بالکل خلیفہ والے کرتے تھے ہم لوگ جانتے ان کے باپ بہت لٹ باز آدمی ہے لاٹھی لے کر اڑ جانے والے بہت سفر سے متعلق ایک سوال ہے کہ ہم ڈیوٹی کرنے جاتے ہیں اور تقریباً 130 کلومیٹر ہے جہاں ہماری ڈیوٹی ہوتی ہے تو کیا ہم ہمار کو ایک ساتھ کر سکتے ہیں کہ بات اپنی معذمت حاصل یا آپ راستے میں چلتے ہوئے ہی آپ 130 کلومیٹر جاتے ہیں نوکری کرنے اور نوکری آپ کی دائمی ابدی ہے وہاں پر تو آپ وہاں مسافر ہیں نہیں ہیں وہاں نہیں مسافر ہیں اور جہاں آپ کی اقامت قامت وہاں مسافر نہیں ہیں اس بیچ میں اگر جماعت اگر آپ کو نماز اس بیچ میں پڑھنے پڑتی تو قصر ہے آپ کا جیسے آپ گیارہ بجے چل پڑے ساڑھے گیارہ بجے اور بیچ میں زہر کی نماز آئے تو آپ دور کرتے ہیں زہر کے بعد چلے راستے میں آپ فصل کی نماز ملی تو آپ دور کرتے ہیں लेकिन जब अपनी जगह पर पहुंच गए तो पूरी पड़नी है और जाए अमल कर रहा पर है तो पूरी पड़नी बात हो जाती हजरत हो रही आप यहाँ की रहायश आपकी नहीं है ना कुछ लोग सौ सौ किलोमीटर आप कितनी देर दूर से आए हैं नहीं आप मुसाफिर यहाँ पर <مید> تو نیت کے خلاف سے نماز نہیں بدلتی ہم بھی جہاں جاتے ہیں سب سب جمعہ دیتے ہیں کہ ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم مجمے نہیں ہے یہ اگر آپ کی جگہ نہیں ہے اور وہ سو کلومیٹر میٹر چالیس کلو میٹر کی دوری پر ہیں تو یہاں مسافر ہیں خود جمعہ دیا کوئی حرض نہیں تو حضرت مواد نفل نماز پڑھتے تھے اور پیچھے سال ایک کرا مشا کی فرض نماز پڑھتے تھے تو معلوم ہے کہ امام کی نیت سے مختلف ہونا یہ معمول کے لیے مخالف چیز نہیں ہے یہ بالکل ہو سکتا ہم بھی جا جاتے ہیں جو پڑھاتے ہیں اب کہیں جو لوگ جانے تو جمعہ نہیں بہت جو شکریہ بھائی آپ تمین کا بہت زیادہ مان رہے ہیں کہیں کی طرح نہ مان لیں ان کو اچھا اچھا اب آپ نے کہہ دیا اور نہ ہمیں ضرورت نہیں تھی اچھی خوشبو کرتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ممالیات کہاں تو کیا یہ مسالے یہ کہاں کیا گیا یہ ساری لڑکیاں المائی کرتے ہیں اور علماء الما رہے دیش کل ایک ساتھ بارے میں کیا کہا گیا ہاں ایسے کرنے کو میں نے کہا کہ فلاں آدمی کو بیٹھ کے کہا وہ مرادہ کہاں تھا شاید فلاں کا فتوا لیا انہوں نے کہا کہ میں اس کو غلط نہیں سمجھتا تو میں نے کہا کہ کیوں نہیں غلط سمجھتے حدیث میں ہے کہ تالی بجانا عورت کے ساتھ ساتھ تصویر مرد کے ساتھ خاص پہلی بات دوسری بات میری سا سمجھ نے کبھی تالی نہیں بجائی صاحب کرانے کبھی تعلیمی بجائی تو یہی حالات جب آئیں گے سنت کی شرح سنت فیلیاں بھی ہوتی ہے سنت ترکیا بھی ہوتی نماز میں خاص بھی کیا کہ مرد سبحان اللہ کہے عورت تالی بجائے مرد کو تالی نہیں بجانا جبکہ اس بولنے سے زیادہ بہتر تھا بولنے سے زیادہ بہتر تھا تو میں نے کہا کہ کیسے بول گئے کہا میں اس میں حضرت بتا رہا ہوں رمضان میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں تو صحیح کہہ رہا ہوں تو یہ سب بات ہے کہ کہاں دلیل تھی مظاہرہ سرمیا مظاہرہ یہ سب کے سب خرافات ہیں اسلام میں اس کی کوئی جگہ نہیں میں نے آپ لوگوں سے بتایا بے صبری ہر چیز کی جڑ ہے جب انسان صبر کا دامن اپنے آپ سے چھوڑتا ہے تو وہی ہر چیز کی مصیبت میں آتا اسی سے جنگیں بھی ہو رہی ہیں اسی سے حاکموں کے خراب لوگ اٹھتے بھی ہیں کیا یہ لوگ ہم لوگ زیادہ پڑھے ہیں ہم لوگ کے لیے بات نہیں آئی ہمیں اللہ جو دیا ہے دیکھیے بے سوئے آپ لوگوں کو ہم کو لائن آرڈر دیا طلبا صرف کو پڑھاتے ہیں جان دیتے ہیں پڑھا کر کے خوب اچھا پڑھانے کی کرتے ہیں چلو سوال کرو منافع کرو جو چیز نہیں سمجھو گے ٹیلیفون کرو ہماری یہ ذمہ ہمیں اللہ نہیں پوچھے گا کہ اپنے بھائی تم نے زنی کوریجنگ کیوں نہیں کیا قاتل کو تم نے ہم کو تم نے ایک ٹیڑھی کریں <laughs> تو پہلے تو ہم کو دیتا تب پوچھتا ہم کہاں کے سکتے کیسے کریں گے اس لیے یہ سب چیزیں غلط ہیں آپ لوگ اس لیے اتنے زیادہ کھل چکے ہیں کہ آخر ہی لوگوں میں سے کھڑا لوگ پیدا ہو رہے ہیں اس وقت کشمیر میں میں نے سمجھا کیا کہہ رہے یہ کشمیر کے گورنمنٹ جو ہے ہندوؤں کو ان کے لیے زمین زیادہ سے زیادہ دیتے جا رہی ہے اگر یہ لوگ احتجاج وہ نہیں کرے تو پورا ان کے حوالے کر دیتے ہیں اب یہ کرتے ہیں تو رک جاتا ہے معاملہ الاٹمنٹ کرنے کا یہ بارے میں چلیے وہاں کر سکتا کوئی بات وہاں کر سکتا لیکن ہم لوگ اس کو اسلامی ممالک میں شیار نہیں دیتے اسلام کی شکل بگڑتی جائے وہاں بھی غلط ہے آپ احتجاج کر کے کچھ ہی نہیں کر سکتے ہاں وہ دوڑو دوڑو بھیڑیا والا والی بات تھی کرتے کرتے کرتے کرتے پھر دے دیں گے آپ کتنے دن مظاہرہ کریں گے اس کا کوئی فائدہ نہیں اس کے لیے مقدمہ لڑا کر مقدمہ سب سے اہم چیز ہے ہندوستان میں آپ کو اپنی بات نہیں ہوگی تو کم سے کم مخالف بھی نہیں پائے گا جب تک فرانہ نہ ہو جائے اس کی صورت وہی ہے اس کے لیے مقدمہ دائر کیا کرو وہ کی ہے نا وہ کیر لازم بنا دیں گے ہم کو آپ قتل کر دیں گے ہاں ٹھیک ہم آپ کو چھوڑا دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ان کے یہاں وہ ڈاکٹر ایک بھی نہیں کہتے اپنے موقع کو کہ تم نا کام ہو جاؤ گے اس کے لیے اس کے لیے مقدمہ دائر کریں مقدمہ سوال صاحب نے لڑیے فلسطینی میں سی جگہ احتجاج ہو رہا سب کے مجھے بات کریں وہ کیا فائدہ مسلم ذوالفقار احمد نقشبندی مندی عالم ہے وہ کہتے جو قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے فرشتی تلاوت کرنے والے کے ہور چومتے ہیں کیا ایسا کسی حدیث ثابت ہے حدیث میں آتا ہے لیکن وہ رات کی نماز سے متعلق ہے آپ نے فرمایا جب بندہ رات کو کھڑا ہوتا ہے تو فرشتہ آ کر اس کا چکر کاٹتا ہے اگر اس نے مسوات کی ہے تو فیصلہ اپنا منہ اس کے منہ پر رکھتا ہے اور جو پڑتا اس کے خلق سے پیٹ سے نکل کر کے وہ آواز باہر جاتی ہے اور اگر اس نے وشواس نہیں کی تو ارد گرد چلے گا لیکن منہ پر منہ نہیں رکھ سکتا آپ نے فرمائے نافا کم تر تمہارے مو یہ قرآن کے لئے راستہ ہیں اس لیے اس کو تم نسوار سے صاف ستھرا تو حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ کرتا ہے تو فرشتہ گھوم کر اس کے اوپر منہ رکھتا ہے اور جو پڑھے گا تو فرشتے کے منہ سے پیٹ مسکے جاتا ہے وہ قرآن اور اگر نہیں تو ارد گرد گھومے گا لیکن اس کے منہ پر منہ نہیں رکھ سکتا اب اسی کو ہوں گے اس محبت والے کا چوم لیتا ہے اور چاٹ لیتا ہے کہا ہوگا خلا کے بعد کیا عورت کو رجوع سکتی؟ شادی ہو سکتی خلا کے بعد خلا کے بعد رجوع نہیں خلا کے بعد شادی چاہے بیس مرتبہ خلا ہو اس سے عورت حرام نہیں ہوتی کیونکہ خلا طلاق نہیں ہو اس لیے اس میں ایک ہی ایک ہی حیر میں عورت دوسرے سے شادی کی مستحق ہو جاتی کرنے کی اس کو واپس اگر کر لیں گے تو خلا کہاں ہوا ہاں نکاح ہو مگر جدید ہو ولیما بھی ہو کوئی کرنے والا تو بتائے تاکہ ولیما کھا کر جایا جائے تو سوال ہو گئے کہ کسی خاص مد میں گرنے والی رقم کو کسی دوسرے مد میں استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ نے طے کر لیا ہے تو وہی استعمال کریے دوسری کرنی اور اگر کہہ کر نہیں لیا ہے مطلب اس نے کہا کہ فلا فلا کو دے دینا تو آپ کو صرف دینا آپ نے کہہ کر لیا کہ میں فلا فلا کے لیے مجھے دے دی دیجیے گا صرف دینا لیکن آپ کو عمومی طور پر لیا گیا کہ چلیے اس کو آپ کہیں خرچ کریے تو اس کو کہیں خرچ کر سکتے لیکن جب کسی جگہ دینے والے نے کہہ دیا تو آپ اس کے علاوہ خرچ کریے آج کل ہماری دعا کی حدیث حضرت امر فاروق کی ضعیف ہے جبکہ بڑے بڑے بزرگوں نے حدیث حشے کا لکھا ہے وہ کہ اسے کہا بڑے بڑے بزرگوں نے اپنی کتاب میں لکھ دیا ہے کہ عمر تو ہمیں اپنی دعا میں نہ بھولنا حدیث ضعیف ہے لیکن اس کا ثبوت کئی حدیثوں میں ہے نیشا سے دعا مانگی گئی اور لوگوں نے لوگوں کے لیے دعا کیا لوگوں سے دعا مانگی کسی کی تبلیغیوں کے کرنے کی دوڑ رہے ہو دہیلی دہلی کہتے باغ رہے ہو ہمارے لیے دعا کرو ہمارے لیے دعا کرو نہیں اس کو آپ صالح سمجھتے ہیں بزرگ دیندار سمجھتے ہیں اس سے اپنے لیے دعا کی درخواست کر سکتے ہیں ارے بھائی جو جو, جو جو تین جو, جو تین چیزوں کا وسیلہ پکڑنا ہے اس میں ایک ہے کسی بزرگ کی دعا کا وسیلہ تو دعا خود بھی کر سکتا آپ اسے کرا بھی سکتے ہیں <تصفح> اللہ کرشم نے کہا تھا کہ تم دور کا ماں کہو اور میں دعا کر رہا ہوں تم میری دعا کا لے سے کر کے اللہ سے دعا کرو سمجھا دیں تو مگر یہ بھی عام طور پر نہیں کہ آپ جسے چاہیں کہیں نہیں اس پر بزرگی اور دینداری کا اثر ہو اور آپ کے دل میں اس کی قدر ہو تو اس سے کہیں کہ میرے لیے آپ دعا کریے ہر آدمی سے دعا نہیں کرائی جاتی آخری سوال اس رشست اس کے بعد شیخ رشت ہو جائے تو یہ ہے کہ اگر یہ خوب ہو کہ بیٹیوں کری ہمارے ہمارے مال میں وراثت نہیں دی جائے گی تو مرنے سے پہلے وراثت کی تقسیم جائز ہے یا جائز نہیں وراثت کی تقسیم نہیں ہوتی ہے وراثت تقسیم مرنے کے بعد وراثت ہوتی ہے اسی لیے وراثت میں اور حیدبا اور عطیہ میں فرق ہے وراثت میں اللہ کی چلتی ہے اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا ہے وہی ہوگا مرنے سے پہلے اگر آپ نے دیا تو لڑکے لڑکے کو برابر دینا پڑے <تصفح> میں نے ابھی لڑکوں سے کہا بدماشی کرو گے تو مرنے سے پہلے مکمل بانٹ لگا سکتے اور مجھ سے عائد کرو گے کہ ہم لوگ اپنی بہنوں کے ساتھ کوئی بھی ظلم نہیں کریں گے تو ہم اسے مریں گے پھر بانٹ لینا اور میں نے کہا کہ اگر بانٹنے کی مجبوری ہے تو نقصان تم اٹھاؤ گے کیونکہ <تصفح> جی ہمارے چار بھی لڑکے ہیں تین لڑکیاں तो चार चुना आठ तीन ग्यारह बीवी को छोड़कर बीस महीने का तुमको तो ज्यादा मिलेगा लेकिन तुम मतलब गुस्सा हो गया कि हल्के ले ले हद तो ज्यादा कुछ तो कोई आवाज आगे पीछे रहेगा थोड़ा सा मजाक कैसे मिलेगा अगर अवलाद ज्यादा हो तो बीयू ज्यादा मिलेगा अगर लड़के और होते तो बी ज्यादा क्योंकि बीयू को आठवा हिस्सा मिलेगा नहीं नहीं आठवा कम नहीं हो अगर आप अगर आप हो जाए جو ہے چالیس کروڑ کے مالک مثال کے طور پر اور اس تصرف بھی دے تو بیوی بی جب بچے زیادہ ہوتے ہیں تو بیوی بی زیادہ ملتا ہے بچے کم ہو گئے تو بیو بی بی بی گھٹ جائے گا گھٹ سے مطلب یہ کہ اس کو ہی ملنا ہے اور بچے جب زیادہ ہوتے تو تقسیم کرتے ہیں زیادہ تو بیوی کا حصہ آٹھواں وہ زیادہ ہو جاتا ہے اور جب بچے کم ہوتے ہیں تو آٹھواں بیوی کا دوسروں کے بالمقابل گھٹ جاتا ہے سمجھا آپ کیا؟ تو تو میں نے کہا ہاں تمہیں گیارہ ہوتا ہے اب اگر ہم ناراض ہو گئے تو سات حصے میں ہم بانٹ دیں گے کوئی میراث بیوی کو نکالنے کے بعد بیوی کا جتنا ہوتا ہے اتنا دے کر کے ہاں بلکہ بیوی کو بی... نہیں دیں گے آٹھو... آٹھواں حصہ کہیں گے کہ تمہیں بھی ایک حصہ دیتے سب سے بھائی میراث تھوڑی حب. تو ہیبا ہے اور تمہارے ساتھ ہیبا میں کوئی مساوات کرنے کی ضرورت نہیں اس کا کوئی حکم نہیں یہ بات بڑی بڑھیا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں تو میراث میں تو ایسے ہے میراث مرنے کے بعد اللہ کی تقسیم ہے دنیا میں ہماری تقسیم ہوگی ہماری تقسیم میں بین سو بہن اولاد حکم سو بہن اولاد حکم نہیں ہوگا کہ راست کا سلسلہ ختم ہو جائے گا سب لوگ ختم اور نہیں عمل کی ضرورت بھی نہیں اگر نہیں کرنا چاہتے کیا کر دیتے ہیں ان کو بچیوں کو بالکل چائے ملے چاہے کتنا بھی برا ہو لڑکا اس کی بنائی اپنے سر ہے آپ کی اچھائی اپنے ساتھ مرنے کے بعد وہ غصہ سب ٹھنڈا ہو جائے گا آپ کا ابھی سب پوچھ رہے تھے مجھ سے کہ ہر وقت میں آپ کر سکتا من کا نہیں کام چاہے گا ملکا چاہے گا کرے ارے آپ بھی برادری کے آدمی تھے لیکن پوچھ رہے تھے کیونکہ شاید ان کو بڑے لڑکے سے بہت تکلیف ہے میں نے کہا صبر کریے اس سب جائز ہوگا ہولا کے بعد وہ تو پوری بات بتائے گی اگر بیس تب کسی آپ سے بیس کھولا اگر بیس سمر تو کھلاؤ تو کھلا طلاق نہیں ہے کھولے فسٹ ہے بس بیوی کی رضا ہونی چاہیے پھر سے نکاح پھر سے مر پھر سے ولیمہ کسی اور سے وہ لیما نہیں بھئی اب اب توبت الا ہو رہی ہے لوگوں کا شیطان دونوں کا اتر گیا ہے اس سے کھلا لینا عورت کے لیے بہت خراب جان لیجیے گا حدیث المختلیات المنتیات کھلا کرانے والیاں تلاق مانگنے والیاں یہ منافع اور پہ حدیث میں آتا. جب حد کو ہو جائے تبھی کہ عورت کے لیے جائز ہو جائے ورنہ نہیں جائز نہیں اور نہ مرد کو مجبور کیا کھلا تھا نہیں ہم کرتے <تصفح> حد اعتدال میں کاٹ سکتی ہے لیکن مرد نہ بن جائے جیسے کوفیر میں بال لڑکیوں کا بال بہت بڑھیا کاٹ دیا جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس کا دو فائدہ ایک تو خوبصورتی ہے دوسرے بال بڑھنے لگتا ہے کوئی کوئی اور بال کاٹ دے تو اس کا بال بہت جلدی بڑھنے لگتا ہے چھوڑ دو تو وہ رک جاتا ہے ان جگہ پر लेकिन जो लड़कियां आज मर्द बन जाती हैं पट्टा रखती हैं ये मर्दों से मुसाबत है और गैर मुस्लिम औरतों से भी ये जायज नहीं है हमें ताजिब है पहले जमाने में अभी भी हिंदुस्तान में बड़ी लड़, बाल बड़े बाल की बड़ी तारीफ अब होती है और ये अरब औरतें इतने बड़े बाढ़ रखते हैं मर्द सब हो गई تو میں بھی بدا ہوتا دیجیے شیخ البانی اللہ کیا ہم کہیں اپنے شیخ صاحب کو ہم لوگوں کے بہت بڑے شیخ تھے یہ عجیب غریب کہہ دیا اس لیے ان کے شاگرد نے مستبدھاس کی بداعت بدات پر ملاقات تھی کہ ان کی داری ایک مسائل بن گیا کئی فالک آئی اور مفت ہے تو بہت سمجھا تم ہو سکا کیوں ہو تو ہم کہتے تھے داڑھی مجھ سے پڑھنا بداف ہے تو تمہاری تمہاری ایک مجھ سے زیادہ آریاد ہے تو اور میں نے یہ لوگوں سے کہا کہ تمہارا آدمی جمعے کو سننی ہوگا اور جمعرات کو اگلے مبتدا ہو جائے گا کیونکہ <laughs> شیخ نے بھی کہا کہ ایک کے بعد کاٹنا حرام ہے مجھ سے زیادہ تو جب ہم ایک دم صحیح کاٹیں گے تو جمعرات بڑھے گی نہیں بھائی موس بڑھ گئی بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی تو مطلب کہ ہر جمعے رات کو مفت دے ہر جمعے کون دوسری بات شیخ نے خود لکھا ہے ضعیفہ کے بات جدوں میں کہ بہت سے سلف اور طریقہ یہ تھا کہ جب ان کو حج کرنا ہوتا تو رمضان سے اپنی داڑھی چھوڑ دیتے تھے تو جو داڑھی کاٹے گا تین مہینہ تک چھوڑ دے گا تو اس کی دوڑی کتنی بڑی ہوگی رمضان شہواز زکادہ کتنی بڑی ہوگی شیئرس میں ہم لوگوں سے ملاقات کا موقع نہیں ملا انہوں نے شیش سے بات ہمیں کرنے کو وہ ہم کو بہت چاہتے تھے اور ہم بھی ان کو بہت درجہ دے کر بات کرتے باپ کی طرح ہاں بڑے بھاری استاذ کی طرح تو عالم گسے نے ہم گئے شیف سارے فوزان سے بات کی بہت قادے سے ان کو پہلے ہم نے جیب میں رکھ لیا اچھی بات کہہ کر کے خوش ہو گئے پھر میں نے مناقس شروع کیا تو ناراض نہیں بڑے خوشی کا دیکھو ہم سے کٹنا نہیں ہمارے پاس آتے اور بار بار تو شیخ سے ہم لوگ بنا دیا کرتے کیوں اپنے آدمی تھے ان سے ہمیں قد ہے ان کو ہرا کر ہم خوش نہیں ہونے والے ہیں اور میں یہ مقصد تھا کہ شیخ کو ہرا دیا شو کو قائل کرتے اس سے کیے آپ جو بات کہی ہے تو وہ سلب بھی سب بداتے ہو گئے اور ہم بھی ہر جمعے کو سننی اور ہر جمعرات کو مقتد ہے <laughs> تو میں اپنی مجلس ختم مجلس کا اعلان نہیں کیونکہ حضرت آیا نا چلیے میں اپنی کہتا ہوں پندرہ منٹ وہ لمبی دعا پڑتا ہے تو بہنا بہنا ماں سے تھے آپ لوگ ہیں دعا کونو بھی پڑی جاتی ہے جبکہ دعا سب میں مجلس ہے سمار کر سفر میں بیٹھتا لیکن میرا سفر کری نے تو آج کو پڑھا تھا بیٹھتا میں